تم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل اب يبخل عن نفسه والله الغني الف الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تم ہی تو ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتا ہے اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے کام سے بخل کرتا ہے اور اللہ ہی غنی ہے اور تم محتاج و فقیر ہو اور اگر تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر بھلائی اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جاتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بخل کا نقصان انہیں ہی پہنچتا ہے یعنی اجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے وہ تو غنی اور بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا وہی مالک ہے محتاج تو بندے ہیں کہ کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محتاجیوں سے گھیرا ہوا ہے اللہ دیتا ہے تو بندے پاتے ہیں اس نے تو بندوں کو مال خرچ کرنے کی نصیحت خود ان کی بھلائی کے لیے کی ہے تاکہ ان کا نفس ہرس و حوث سے پاک ہو اور ان کا مال بھی پاک رہے اور جہاد کی تیاری کر کے اپنے اور اللہ رسول کے دشمنوں کو مار بھگائیں اور اپنی عزت اور جان و مال کی حفاظت کریں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اگر تم ایمان اور تقوا کی راہ سے پھر جاؤ گے تو تمہارے بجائے ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ اللہ کی مطیع و بردار ہوگی اس کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہاری طرح بخل نہیں کرے گی اور اس کے تمام عوامر و نواہی کو پورے طور پر بجا لائے گی مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کے اس حصے سے مقصود صحابہ اکرام کو خیر کی رغبت دلانا تھا تاکہ وہ نعمت اسلام کی قدر کریں اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیں اور تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ اکرام اس کسوٹی پر پورے اترے انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی وباللہ التوفیق